اللہ میں کہاں در خیر البشل کہاں لے آئی آج مجھ کو میری چشمے تر کہاں the شل کہاں در خیر الکشل کہاں میں کہاں اور جاگے نصیب بے جاگے سہر کی شک بھی یہاں سہل ہے جاگ نصیب بے خوف مدینے میں آ گئے شک بھی ہے سہر کی سہل کہاں نظر کہاں دی حیرت سے دیکھتی دی تھی جی نظر ہے نظر کہاں واللہ میں کہاں ایسا کی نان شیر حرم جاگتے رہو سر ہے شہر کی سہر کہاں شب بھی سہر ہے شہر کی سہر کہاں اللہ میں کہاں اور کھوئے ہوئے سے پھرتے ہم جلو گھوئے ہوئے سے پھرتے ہیں ہم جلوا گاہ میں ان کی خبر کے بعد اب اپنی خبر کہاں ان کی خبر کے بعد اپنی خبر کہاں اللہ میں کہاں کھوئے ہوئے اب اپنی خبر کہاں ان کی خبر کے بعد اب اپنی خبر کہاں اللہ میں کہاں یوسف انہوں نے سن لیا ورنہ نہ انہوں نے سن لیا وہ نہ تن میری دعا میں میری زبان میں اصل کہا میری دعا میں میری زبان میں اصل کہا واللہ در خیر البشل کہاں لے آئی آج مجھ کو میری چشمے تل کہاں اللہ میں کہاں ابھی آپ نے के کے جو چند اشعار سنے اور پچھلے پندرہ سال سے یہ اس سے بھی زیادہ سے جو ایک آپ مشہور سلام کے اشعار سنتے چلے آ رہے ہیں یہ جناب یوسف के صاحب مرحوم کے اشعار تھے جن کا گزشتہ دن انتقال ہو گیا ان کے لیے خصوصی طور پر دعائیں مففرد کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی فرمائے اور ان کے اشعار میں جو جذبہ اور جو تڑپ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو جذبہ نظر آتا ہے حب تعلی ہم سب کو وہی جذبہ نصیب کرتا ہے اور وہی سلام اس کے چند چندشار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس سے پہلے ایک دو بند ہیں توام صلی سے مائی. گیا جب زمین سے سوئے پلک تو اس کا جھلک جھلک. گیا جب زمین سے سوئے پلک تولک تھانی شاد بخش یہاں تلک گیا جانے عرش جھلک جلک گیا جب زمین سے سو پلک تو وہ نور اس کا جھلک جھلک بخش یہاں تلک گیا جان عرش جانے لگے کہنے سلے الا ملک ہوا شہرا ان کا فلک فلک لگے کہنے سلے الامل ہوا شہرا ان کا فلک فلک بل بلولا بھی کمالی کشپت جمالی ہی حسنت جميع او سالی سلو آئی و عالی بلغل گلاب کمالی ہی حسنت جميع او سالی سلو علیہ و عالی وہ سلاد بھیج احد سمت جو ہو بے عدد نہ ہو جس کی حد وہ سلاد بھیج احد سمت جو ہو, بے عدد, نہ ہو جس کی حد بہزور سید مستند جو نبی ازل سے بہزور سیے دے مستند جو نبی ازل سے ہسد ہسد ان کا پلک پلت, پلت. کر لاکھ اہ حسد ہسد وشورا ان کا بلک بلکہ مالی شپت جاب جمالی حسنت جمی صلو علی و عالی وہ سلاد بھیج آحد سمد جو ہوتے عدد نہ ہو جس کی حد بہزور سی بے مستند جو نبی اصل سے ہے ابد کر لاک اہ ہسد ان کا حسنت جميع بلغل مالی کشپ جاد جمالی ہسنک جمیسالی سلو مقدل زہ مقدل حضور حق سے پیام آیا سلام آیا سہ در حضور حق سے پیام آیا سلام آیا چکاؤ نظرے پچھاؤ بول کے اکتا مقام آیا چکاؤ نظریں پچھاؤ پر کے ادب کا آلہ مقام آیا زہ کا حضور حق سے پیام آیا سلام آیا چکاؤ نظرے بچھاؤ پل کے کا آلہ مقام آیا سل بی چلا ہے ال راستے پل یہ کون سل سے فل بیٹے چلا ہے کے راستے پر فرشتے تک رہے ہیں یہ کون سی تیرام فرشتے ہیں رت سے تک رہے ہیں یہ کون سی تیرام دعا جو نکلی تھی سیک گئی پلک مک ہو کے آئی دعا جو کے مقبول ہو کے آئی وہ جذبی سمے تڑپتی سچی وہ جذبات کو کام آیا وہ جذبہ کی سمیں تڑپتی سچی وہ جذبہ کو کام آیا وہ جذبہ کی سمیں تین بجب خدا جرا فون گے با رحبت حا کے اچھ رائی خدا جرا کس گے با رحبت حا کے اچھے نوید سد ایم بے سات بن کر پیام دارو سلاما نوید سد ام بے سات بن کر پیا میں دارو سلاما یہ راہ حق ہے سب کی چلنا یہاں ہے منزل کم پل یہ راہ حق ہے سمجھ کے چلنا یہاں ہے منزل پل پہنچنا دل پل تو کہنا کا سلام لیجیے غلام آیا پہنچنا دل پل تو کہنا کا سلام لیجیے گلاما یہ راہ ہو ہے سم کی چلنا یہاں ہے مندر م پل پہنچنا کل پل تو کہنا کا سلام لیجیے بام پہنچنا کل پل تو na ja ye kehna مقدر حضور حق سے پیا مایا سلام آیا چکاؤ نظری پچھاؤ بل کے اچھا مقام آیا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الحمد لله نعمده <نحن> ونستعينه ونستغفره ونؤمن <وانستغفر> به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده صلى الله تعالى على خير خلقي محمد و آله و اصحابه اجمعين ام ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا في فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ تنزلوا الملائكة والروح فيها بجذن ربهم من كل أمر سلام يا حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محسل درا درا نم اب اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں اور یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے امسال سال بھی للت القدر میں اپنے دربار میں حاضری کی ہمیں اور آپ کو سعادت عطا فرمائی ہے. یہ رات ہے جن موبی زمانے کا ایک حصہ ہے ہے یا دن افضل ہے میرے خیال میں یہ بحث کچھ زیادہ مفید اور معنی خیز نہیں ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن قریب میں اللہ تعالی نے یہاں آنکھوں کا اور دل کا کان کا ذکر کیا وہاں آنکھوں کو کیوں پہلے ذکر کیا کان کو کیوں پہلے ذکر کیا پرانے قریب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ سوا ان حلم اندر تم امل تم جے ہم لایو منو ختم اللہ وہ ہلا البین وَلَهُمْ عَذَابٌ رشاوتوں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ان کے کانوں پر مہر, ان پر مہر لگا دی ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی مفسرین نے لکھا ہے کہ صاحب یہ کان تو کچھ زیادہ افضل نہیں معلوم ہوتے آنکھوں سے آنکھیں زیادہ افضل ہیں انہیں پہلے ذکر کرنا چاہیے پھر یہ بحث چھڑ گئی کہ آنکھ افضل یا کان افضل اور میرے خیال میں یہ بحث صحیح نہیں ہے کہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو عدالت کے بڑے جج بھی ہیں ان سے کسی شخص نے یہ سوال کیا حل تو وہ اور ہے مگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں سوال یہ کیا کہ تربوز افضل ہے یا خربوز افضل ہے انہوں نے فرمایا کہ بھائی تم مجھ سے فیصلہ لیتے ہو بغیر شہادت کے فیصلہ کیسے دوں تربوز بھی کھلاؤ خربوز بھی کھلاؤ تب فیصلہ دوں گا اس لیے کہ اگر بغیر تربوز کے چکھے ہوئے اور بغیر خربوزے کے چکھے ہوئے اگر میں نے کوئی فیصلہ دے دیا تو یہ تو جج نے بلا شہادت کو فیصلہ دیا تھا لوگوں نے کہا کہ صاحب ہم دونوں چیزیں لے کے آربوزہ تربوز بھی لائے خربوزہ بھی لائے اور انہیں کھلایا پر میں اب آپ کی کیا رائے ہے آپ کا کیا فیصلہ ہے میں جو فیصلہ دینا نہیں ہوتا چاہتے فیصلہ محفوظ ہے انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی عجیب بات یہ ہے کہ تم نے دو گواہ پیش کیے ہیں ان دونوں گواہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیا دی ہے میں کیا فیصلہ تربوز کہتا ہے کہ میں افضل ہوں خربوزہ کہتا ہے کہ میں افضل ہوں تو دونوں کی شہادت ملتی نہیں ہے یہ مذاق تھا مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ یہ تمہارا مقابلہ کرنا صحیح نہیں ہے تربوز بھی ایک پھل ہے اس کا اپنا الگ ذائقہ ہے خربوزہ بھی ایک پھل ہے اس کا ایک الگ ذائقہ ہے یہ تم دونوں کا جو مقابلہ کر رہے ہو یہ صحیح نہیں تربوز اپنی جگہ افضل خربوزہ اپنی جگہ آپ سمجھے کان اور آنکھ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر اہم ہے کام کر رہے ہیں ان میں مقابلہ کرنا صحیح نہیں ہے کان اپنی جگہ افضل ہے آنکھ اپنی جگہ افضل ہے دن افضل ہے یا رات دن کا مقصد اور ہے رات کا مقصد اور ہے دن اپنی جگہ افضل ہے رات اپنی جگہ افضل ہے لیکن ہم اور آپ دنیا میں بھی رات کو کہتے ہیں شب وصال شب وصال کے معنی ہے محبوب سے ملاقات کی رات اور وہ دنیا میں وصال کی اور ملاقات کی رات کو اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے رات کا ہوتا ہے کہ سب کی نظروں سے چھٹ جائے گی کوئی ہمیں دیکھے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انسانوں کے وصال ہی کے لیے نہیں اگر اللہ سے ملاقات کرنا چاہو اور وصال کرنا چاہو تو اس کے لیے بھی رات ہی مقرر کی ہے دا. اس لیے نہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے نہیں اگر آپ بجلی کا کمکما سورج کی روشنی میں اگر آپ جلائے تو اس کی روشنی معلوم نہیں ہو لیکن اگر آپ اندھیرے میں جلائیں تو معلوم ہوگا کہ وہ یہ تو پکا مور ہو گیا ہے تجلی الہی کا ضور جتنا اندھیرے کے اندر ہوتا ہے اتنا روشنی میں نہیں ہوتا ہے اسی لیے اللہ والے رات کا انتظار کرتے ہیں سورج غروب ہو اور کب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اس لیے کہ وہ تجلی الہی کا وقت جو ہے وہ رات کو قرار دیتے ہیں مجھے یاد آیا حضرس سیدنا شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو سلطان سنجر نے ایک بہت بڑا گاؤں اور ریاست دے دی اور یہ کہا کہ آپ یہ لیں اور اس کی آمدنی سے اپنا گزارا کریں انہوں نے واپس کر دی دنیا دار یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً اس سے بڑھ کر کوئی اور لالچ نہیں ہو سکتا ہے لیکن ان لوگوں کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں واپس کر دی کیوں? فرمایا فرمایا کہ چو چترے سنجری روخ بختم سی آخ بات چو چترے سنجری روخ بختم سیاح بات دل اگر بد ہے مل کے سنجرم خدا کرے جس طرح کے سنجر کی چھتریاں کالی ہوتی ہیں اس طریقے سے میرا مقدر کالا ہو جائے چھتری ہمیشہ کالی ہوتی ہے یہ بین الاقوامی ہے صرف پاکستان کے لیے نہیں وجہ یہ ہے کہ کالے رنگ کے اندر دھوپ کی شوہوں کو جلد کرنے کی خاصیت موجود ہے اس لیے دھوپ کے لیے جو چھتری لگائی جاتی ہے وہ ساری دنیا میں کالی ہوتی ہے اور سنجر کی چھتریاں مشہور تھی فرمایا کہ چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ بات کر گ ملک سنجورم زانگا کی آف تمخ پر ملک نیم شب نیم شب آدھی رات زانگا کے آف تمخبر ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جو نمی کرم کی قسم جب سے اللہ نے مجھے رات کی سلطنت اتا فرمائی ہے دن کی سلطنت میری نظروں سے گر گئی رات کی سلطنت کون سی ہے جب وہ تنہائی میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور جو حافظ گشت جو حافظ گشت بے خود کا شمارت جب حافظ بے خودی کے عالم میں ہوتا ہے تو بڑی بڑی سلطنتوں کو نظروں سے گرا دیتا ہے تو میرے دوستوں یہ یاد رکھیے اللہ کی ملاقات کے لیے بھی اللہ نے وقت مقرر فرما دیا ہے کہ وہ رات کا وقت ہے چاہے وہ لل مبارکہ ہو للت البراعت ہو للت السرا ہو للت القدر ہو یا اور بھی بہت سی رات رات جو ہے یہ وقت ہے اللہ کے یہاں وصال کا ملاقات کا تجلیات الہی کے ظہوب کا اور اسی لیے اللہ والوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے یہ الفاظ بھی کتنے پیارے کی یاد کرتی ہے فرمایا کہ ملم یارف قدر اللیلہ جو آدمی رات کی قدر نہیں جانتا للت القدر نہیں کہہ رہا ہوں وہاں قدر بعد میں ہے یہاں قدر پہلے مل یارف قدر لم یارف للت القدر فرمایا کہ میاں جو رات ہی کی قدر نہیں جانتا وہ للت القدر کی جی کیا قدر کرے گا سبحان اللہ عربی زبان بھی کتنی پیاری زبان ہے آگے کا لفظ پیچھے پیچھے کا لفظ آگے کر دیجیے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے ایک بہت بڑے بزرگ تھے بہت خیر خیرات کیا کرتے تھے اللہ کے نام پہ بہت دیا کرتے تھے کسی دوسرے بزرگ نے انہیں یہ الفاظ لکھے الفاظ سنی الفاظ یہ لکھے کہ لا خیرہ فی اسرام فضول خرچی میں خیر نہیں ہے یہ فضول خرچی آپ کرتے ہیں لا خیرا خیر پہلے اسرام آباد لا خیرہ فی اسرام انہوں نے اس کے نیچے جواب میں لکھ دیا لفظوں کو بدل کے لفظ ہوئی کیا لکھا لکھ دیا کہ لا اسرا ففل خیر میرے یہ تو ٹھیک ہے کہ فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں ہے مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خیر میں فضول خرچی نہیں ہوتی ہے یہ خیر ہے جو کیا جا رہا ہے تو میں نے الف کیا کہ من لم یارف قدر لالم یارف ل اگر رات کی قدر پہچانتے ہو پھر تو لط القدر کی بھی پہچانو گے للت السرا کی بھی پہچانو گے زیا مبارکہ کی پہچانو گے کسی عارف نے سچ کہا ہے فرمایا کہ اے خواج پرسیز شب قدر نشانی اے خواج پرسیز شب قدر نشانی ہر شب شب قدرست اگر قدر دانی اے خواجہ کے پرسیز شب قدر نشانی ہر شب شب قدر است اگر قدر د لوگ پوچھتے ہیں دہلت القدر کی کیا پہچان ہے کسی نے کہا روشنی ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے روشنی نہیں ہوتی بعض روایات میں یہ ہے کہ شجر و حجر زمین اور آسمان کی کئی چیزیں اس وقت سجدے میں گر جاتی ہیں اللہ کو سکتا نے لکھا کہ سمندر کا پانی اس لمحے میٹھا ہو جاتا ہے لیکن علماء نے کہا کہ یہ سب نشانیاں نشانیاں نہیں نشانی ایک ہے اور نشانی یہ ہے کہ جب تمہارا دل امنڈ امنڈ کے رونے کو چاہے اور تمہارے اندر ایک کیفیت اور جذبہ پیدا ہو جائے تو سمجھنا کہ یہ کیفیت اور جذبہ میرا نہیں ہے یہ اصل میں لہلت القدر کا اثر ہے فرمایا کہ اے خواجہ کے اخواج پرسیز شب قدر نشانی ہر شب شب قدرست اگر قدر دتانی ہم اور آپ رات میں ہیں رات بھی لے جتوں کا اس سے زیادہ بابرکت اور اس سے زیادہ مقدس لمحہ زمانے کا نہیں ہے کیونکہ سال بھر کے تمام مہینوں میں رمضان افضل رمضان میں سب سے افضل آخری اشرا آخری اشرے میں سب سے افضل للت القدر اور وہ ہے ستائی عیسویں اور لمائے جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ رات تو پاک راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے للت القدر لیکن بعض صحابہ نے حلف اور قسم کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ للت القدر ستائی میں شب ہوئی. اسی لیے علماء کا اس پر زیادہ اتفاق ہے ہم اور آپ للت القدر میں ہیں اور یہ رات سب سے زیادہ بابرکت رات ہے میں صرف دو حیثیتیں اس کی بیان کرتا ہوں ایک اہل عقل کے لیے ایک اہل عشق کے لیے دونوں کے سمجھنے کے انداز الگ الگ ہے بعض اوقات اہل عشق کا معاملہ اہل عقل سمجھتے نہیں ہے بے ادبی کرتے اور بعض اوقات اہل عقل کی بات اہل محبت اور اہل اس کو سمجھتے نہیں یہ کہتے کہ یہ تو بالکل چھلکے والی بات کر رہا ہے یہ بالکل کھوکھلی بات کر رہا ہے واقعہ یاد آ گیا ایک صاحب مدینے میں تشریف لے گئے مدینے میں جا کے بازار سے دہی خریدا دہی کھانے کے لیے بیٹھے تو انہیں کھٹا لگا ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ تعجب ہے کہ دیارے حبیب اور مدینہ میں بھی نہیں کھڈا ہوتا بزرگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس آدمی نے حالت بیداری کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اس سے فرما مار رہے ہیں اور بے ادب اور مستاق تو حدود مدینہ سے باہر نکل اب انہیں کوئی صاحب یا کلو دانش اگر یہ کہے صاحب اگر کھٹے کو کھٹا کہہ دیا تو کیا غلطی کی اگر میٹھے کو کھٹا کہتے تو غلطی تھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے خدا نہ کرے والد کے اگر ٹانگ میں تکلیف ہو تو کیا آپ اپنے والد کو تیمور لنگ کہہ کے پکاریں گے اور جب وہ یہ کہے کہ وہ بے ادب تو آپ کہیں گے چلو ڈاکٹر کو دکھا دو تم لنگڑاتے ہو یا نہیں آپ سمجھے کہ آزاد محبت کچھ اور چیز ہے دئی بے شک خرچہ ہے اس خرچے نہیں کو بھی خرچہ کہنا تو بے ادب اور گستاخ ہے تو مدینے کے حدود میں رہنے کی ٹھیک ہے کیسے محبت والے سمجھائیں گے آپ حافظ شیرازی وہ سمجھائیں گے فرمایا کہ فرمایا کہ صبح دم مرغے چمن بابو لینا خاص تبوت میں باغ میں گیا بلبل بل کو دیکھا مرغے چمن بلبل بل کو کہتے ہیں صبح گم مرغے چمن بابو لینا خاص تبوت ناگ کم کن کے تری باغ بس ہے تو شبوف بلبل پھول کے پاس بیٹھا ہوا ہے بلبل عاشق بل ہے پھول میں ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے آپ بڑے جھوم رہے ہیں ہوا کے اندر کتنے اتنے ڈرائیے اتنی شوخیاں نہیں کیجیے ارے اس سارے باغ میں آپ کوئی اکیلے پھول تو نہیں ہے دیکھو تو ہزاروں پھول آپ جیسے کھلے میں آپ کیوں چلا دیں ہیں؟ شبہ دم ملے چمن باغ نو خاص تبوت ناز کم کن کے دری باغ بسے چون تو شبوف بات تو سچی ہے ایک ہی تو پھول نہیں بہت سے پھول ہیں جواب کیا ملتا ہے گل ب خندید کے از راس نرن جیم ولے تھول ہسا اور ہنس کے جواب وہی دیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوایا گل بخید کے از راس نرن جیم ولے جو آشت سخن سخت باشو نگوس تیری سچی بات سے مجھے کوئی صدمہ نہیں ہے بات تو تم نے سچی کہی ہے لیکن آداب محبت میں یہ گفتگو ایک के کے لیے नहीं نہیں دیتی ہے کہ محبوب سے وہ اس طرح کی بات کرے حضور کیوں ناراض ہے اس لیے نہیں کہ تے کھڈے کو کھٹا کر دیا حضور اس لیے ناراض ہیں تو گھر بار کو چھوڑ کے آیا تھا یہاں پر چیزوں کے مزے چکھنے آیا تھا یہاں تو تو میری محبت کا دم بھر کے آیا تھا یا میرا دیوانہ بن کے آیا تھا میرا عاشق بن کے آیا تھا یہ کیسا عشق ہے کہ اگر تجھے ذہی کھٹا ملا تو تو یہ کہتا ہے آتا بھی محبت کے خلاف میں نے عرض کیا کہ اس کے سمجھنے کے لیے ایک تو یہ سمجھیے کہ کائنات ایک سلطنت ہے اللہ چھوٹی چھوٹی سلطنت اور ریاستوں والوں کو بھی دیکھا ہوگا آپ نے کیسے کیسے ان کے نام نخرے ہوتے ہیں کیسا تکبر ہوتا ہے کیسی بڑائی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی ریاست والا بادشاہ بڑے کے سامنے خود چھوٹا ہو جاتا حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ ہے حیدرآباد دکن میں تقریر فرما رہے تھے نظام دکن تقریر میں موجود تھے مولانا نے یہ جملہ فرمایا فرمایا کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا تسما اگر میر عثمان علی کے نواب حیدرآباد کے تاج میں لگ جائے تو ان کے تاج کا مرتبہ پڑ جائے نواب صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک دم چیخ پڑے اور کہنے لگے بے شک سرکار دو عالم کے نہ لینے مبارک اگر میرے تاج میں لگ جائے تو میرے تاج کا مرتبہ پڑ جائے میرے دوستو اگر اللہ کی شانے کی دری اور اللہ کی بڑائی کا اگر ایک قطرہ بھی ساری دنیا کے سلاطین اور بادشاہوں کو تقسیم کر دیا جائے تو خدا کی قسم ساری دنیا کے سلاطین اور بادشاہوں کا مرتبہ پڑ جائے اللہ کی سلطنت سب سے بڑی سلطنت ہے اللہ کی سلطنت کے اندر ایک دل ایسا آیا ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے عورتوں کے جانوروں کے درخت کے کائنات کی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے حق دے دیا ہے اور انہیں عطا فرما دیا ہے یہ رات بین الاقوامی تو چھوٹا لفظ ہے یہ بیر المخلوق خوشی کی رات ہے کیونکہ آج کی رات میں اللہ نے وہ کتاب مقدس عطا فرمائی ہے جس کتاب کی روح سے مرد عورت کا غلام نہیں عورت مرد کی غلام نہیں اور اسی طریقے سے جانوروں کے بھی حقوق ہیں نباتات کے بھی حقوق ہیں یہ نزول قرآن کی رات ہے اس لیے ساری کائنات کے لیے یہ خوشی کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ منشور ہم کو عطا فرمایا ہے یہ تو عقل اقل سمجھا ہے محبت کے معیار سے اگر آپ سمجھیں تو علما نے لکھا ہے کہ یہ قدر کی رات ہے قدر کے معنی ایک نمبر ایک قدر کے معنی مرتبہ یہ بڑی قدر و منزلت والے ہیں اردو میں بولتے ہیں ماں قدر لاحق تا قدری ہے انہوں نے ان کی عظمت کو اور ان کے مرتبے کو پہچانا نہیں لئے تو کے معنی ہے کہ یہ رات مرتبے والی رات ہے قبر کی رات ہے عزت کی رات ہے کس وجہ سے دو وجہ سے ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا دو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ اس رات میں جس آدمی نے جاگ کر اپنی رات گزاری ہے اس رات کی بدولت اس آدمی کا مرتبہ بڑھ اگر کوئی شخص کسی سربراہ مملکت سے مل کے آئے کسی دربار میں شریک ہو کر آئے آپ اس کے دل کو ٹٹول کے دیکھیے کتنا بکن ہوگا اور باغ باغ ہوگا کیوں اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا ہوں کیونکہ میں اتنے بڑے بادشاہ کے دربار سے واپس آئے آج کی رات جو ہے یہ در حقیقت اللہ کا دربار ہے کے حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین ملائکہ کے ہجوم کے اندر آتے ہیں اور آ کر یہاں پر یہاں جو لوگ اللہ کی یاد میں مصروف ہیں ان کے لیے وہ دعا فرماتے ہیں اور ان کے لیے وہ رحمت وبر کرتے ہیں جبریل امین تشریف لاتے ہیں آج کی رات میں جس نے جاگ کر گزار دی اس کا مرتبہ بڑھ گیا اس کی عزت بڑھ گئی بعض اوقات کسی اللہ والے سے ملاقات کرنے ہی سے اس کا مرتبہ پڑ جاتا ہے حضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے حرم میں کسی صاحب کو دیکھا اور دوڑ کر ان کے پاس پہنچے ملاقات کی اور کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس بزرگ سے بیٹھ ہیں انہوں نے کہا نہیں میں کسی سے بیٹھ انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا نہیں ایسے ہی ہے میں کسی سے بیٹھ نہیں آپ کی کسی بزرگ سے ملاقات ہوئی ہے ہاں اتنے سال کا زمانہ گزر گیا ہے جب ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی تھی فرمایا کہ خدا کی قسم اس بزرگ کی ملاقات کے اثرات اب تک آپ کی پیشانی پہ موجود ہیں اور وہ پیشانی پر جو اثرات موجود تھے اسی کی وجہ سے میں دوڑ کر آپ کے پاس آیا ہوں آپ اندازہ لگائیے اگر اللہ والے سے ملاقات کے اثرات پیشانی پر جھلکتے ہیں تو میرے دوستو اگر اللہ کے دربار میں اللہ سے ہماری اور آپ کی ملاقات ہو تو کیا ساری عمر کے لیے ہماری زندگی درست نہیں فرمایا کہ یہ قدر کی رات ہے جو جاگا اس کا مرتبہ بڑھ ایک بات دوسری بات یہ قدر کے ایک معنی اور بھی آتے ہیں تنگ کرنا کسی چیز کو چھوٹا کر کرتے پرانے کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کا رزق تنگ فرما دیں گے کیا مانا ہوں گے للت القدر یہ تنگی کی رات ہے ہاں تنگی کی رات ہے ایک تنگی تو یہ ہے کہ اگر یہ پتہ چل جاتا یقین کے ساتھ کہ کون سی رات للت القدر ہے تو ہم اور آپ اپنے ذہنوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرتے اگر ہر آدمی کے دل میں یہ خیال ہے کہ پتہ نہیں یہی رات ہے یا اجلی ہے یا اس سے پہلے گزر چکی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں باہر تاکہ مسلمانوں کو اس بات کی خبر دے دیں کہ دیکھو للت القدر کس رات کو ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں آپ نے فرمایا ان کے جھگڑنے کی وجہ سے میں نے اس بات کی ان کو خبر نہیں دی اور اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے بلا دیا کہ وہ کون سی تھی اور یہ رات ہمیشہ کے لیے مبہم ہو گئی بس یہ بتایا گیا آخری عشرے کی ایک رات للت القدر ہے لیکن یہ کہ کون سی رات ہے یہ نہیں بتایا فرمایا کہ ایک تو تنگی کی یہ جی بات دوسری تنگی کی یہ بات ہے کہ آج کی رات ہمارے اور آپ کے لیے چاہے مسجد تنگ نہ ہو مگر روئے زمین ساری کائنات آج تنگ ہے کیسے حدیث میں آتا ہے زمین کے فرشتے تو زمین ہی کے اوپر ہیں آسمان اور ارش کے تمام ملائکہ اور فرشتے جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں تو فرمایا کہ یہ ساری کائنات اور ساری زمین ایسی ہو گئی کہ ملائکہ کو قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے ان کے لیے اتنی تنگ ہو گئی اتنی بڑی تعداد میں ملائکہ اور فرشتے جو ہیں آج کی رات میں تازہ ہوتے ہیں اور, ہیں اور کس لیے اترتے ہیں میں پہلے بھی ارض کر چکا ہوں اس لیے نہیں کہ آج کوئی میلہ ہے اس لیے نہیں کہ آج کوئی تہوار ہے حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ آتے ہیں آج کیوں فرمایا کہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ یہی ملائکہ اور فرشتے تو ہیں جنہوں نے آپ کے بارے میں بری رائے ظاہر جب اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ میں انسانی مخلوق کو آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں تو کس نے کہ یہی ملائکہ اور فرشتے تو ہیں جنہوں نے آپ کے بارے میں بری رائے ظاہر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں انسانی مخلوق کو آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں تو کس نے مخالفت کی تھی فرشتوں اتحال فی میں نفصفی ہاں اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں خوریزی ہو فساد ہو مار پیٹ ہو گندا ہو تو بے کا پیدا کریں گے تو مخلوق ایسی فسادی ہو آپ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اتاحت بندگی ہو تو ہم سے زیادہ کون اللہ کی اطاعت و بندگی کر سکتا ہے اب آپ کی خوشی ہے اگر آپ کسی فسادی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہو تو بے شک انسانوں کو پیدا کر اللہ تعالیٰ نے پیدا کر آج ملائکہ غول در غول ہجوم کے اندر آ رہے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ میرے بندوں کو جا کے دیکھو اپنی راتوں کو قربان کر کے اپنی نیندوں کو قربان کر کے اپنے آرام کو قربان کر کے اپنے گھروں کو قربان کر کے وہ یادیں لادی میں اس طریقے سے لگے ہوئے ہیں کہ دیکھنے میں ملائکہ اور فرشتے سے معلوم ہوتے ہیں یہ وہی ہے کہ جن کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ کیا فسادی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ہم تمہیں دکھائیں یہ فسادی نہیں ہیں ان سے زیادہ مقدس اور ان سے زیادہ یہ کوئی مخلوق نہیں ہے حدیث میں آتا ہے ملائکہ دیکھیں گے اور دیکھ کر حیران ہوں گے یہ کہیں گے کہ واقعی مخلوق تو یہ فسادی تھی لیکن اللہ کی کتاب نے ان کو ملائکہ اور فرشتے بنا دیا اس لیے ملائکہ کا نظور ہوگا تو میں نے عرض کیا تنگی کی رات تو بہرحال یہ قدر کی رات بھی ہے تنگی کی رات بھی ہے مرتبے کی رات بھی ہے اس کو للت القدر کہتے ہیں اس میں ایک کام کرنے کا ہے میں اگر زیادہ تفصیل میں چلا گیا تو وہ کام کی بات رہ جائے گی اور وہ کام کی بات یہ ہے جب ملاقات ہو دربار میں ہر آدمی سوچتا ہے میاں میں اپنے دل کی اور اپنی مراد اور اپنی تمنا کی بات کہوں ہر آدمی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی مراد اور اپنی تمنا پیش کروں حدیث میں آتا ہے سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی تحجد کے وقت اٹھ کے وضو کرایا کرتے تھے آپ ان سے بڑے خوش ہو گئے آپ نے فرمایا کہ تمہاری کیا تمنا ہے مانگو جو تمہاری تمنا ہوگی میں اللہ سے دعا کروں سوچئے ہم راست ہوتے تو میرا خیال ہے وہی باتیں کرتے جیسے دنیا میں کرتے ہیں کیا الاٹ پلاٹ کیا کہا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری تمنا اور میری مراد یہ ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ داخلہ نصیب ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ الفاظ ہیں فرمایا ابا غیر تعلیم سوچ لے اس کے علاوہ کچھ اور چاہتا ہے نہیں رسول اللہ اس نعمت سے بڑھ تو کوئی نعمت ہی نہیں اور کچھ نہیں چاہتا یہ ہے مرا آج اگر ہم اور آپ اللہ کے دربار میں موجود ہیں ہمیں توفیق ملی ہے اور میرے دوستو ہم اور آپ بغیر توفیق کے نہیں ہیں معاف کیجئے نیکی کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے نیکی کے راستے میں بڑے بڑے وسوسے شیطان شیتان طرح طرح کے نقشے پیش کرتا ہے مجھے یاد ہے ایک مرتبہ گورنر جنرل کی ایک محفل تھی مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا میں نے کہا کچھ لوگوں سے میں نے کہا بھائی یہاں کوئی چادر وادر بچھاؤ نماز پڑھیں گا ایک صاحب پکے نماز نہیں تھے مجھے معلوم ہے میں نے ان سے کہا کہ آج نماز نماز پڑھے تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ گورنر جنرل کی مجلس میں میں نماز پڑھوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ریاکاری ہے اس لیے میں یہاں نہیں پڑھنا چاہتا میں نے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کے خیالات بہت بلند اور آلہ ہیں نہیں شیطان آپ کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو گیا یہ جو خیال دل میں آیا کہ بھئی یہ میں دکھانے کے لیے یہاں پر نہیں پڑھتا ہوں یاد رکھیے کہ یہ نیکی سے محروم ہے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں خالصطن اللہ کی توفیق ہے اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے تو ہم یہاں پر جمع ہیں تو میں نے یہ بات عرض کی کہ اصل میں آج کے دن جب ہم اور آپ جمع ہیں تو بات ہوئی ہے کہ دل کی بات اللہ سے کریں مگر دل کی بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تعلقات ٹھیک کر لیں میرے اور آپ کے اور اللہ کے درمیان پردے پڑے ہوئے ہیں دیواریں حائل ہیں پہاڑ ہائل ہیں اللہ تعالیٰ دور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے چلنا نہیں پڑتا ہے مسافت نہیں طے کرنی پڑتی ہے کسی عارف نے بڑی اچھی بات کہی ہے اس نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ میں خدا سے اللہ مجھ سے قریب ہے ون اکرم وری بندہ اللہ سے اللہ بندے سے قریب ہے مگر بندہ اللہ سے قریب نہیں ہے یہ کیا بات ہے آپ کہیں گے کہ بھئی یہ چھڑی ہاتھ سے قریب ہے تو ہاتھ چھڑی سے قریب ہے نہیں یہ بات نہیں آپ بتائیے اگر آپ بے خبر سو رہے ہیں پڑے ہوئے آپ کا محبوب آ کر لپٹ کر آپ کے ساتھ بیٹھ گیا ہے آپ کا محبوب تو آپ سے قریب ہے آپ محبوب سے قریب نہیں اس لیے کہ پتہ نہیں آپ خواب میں امریکہ کو دیکھ رہے ہیں آپ انگلینڈ کو دیکھ رہے ہیں معلوم نہیں آپ کہاں لیکن اس کے لیے جانے کی اور چلنے کی ضرورت نہیں آپ کھل جائے اگر آپ بےدار ہو جائیں اب محبوب آپ سے قریب ہے آپ محبوب سے کریں اسی طریقے سے بندہ اگر غافل ہے تو بندے کے اور خدا کے درمیان پہاڑ حائل ہے خدا بندے سے قریب ہے اگر بندہ خدا سے دور ہے میں نے ارض کیا تعلقات کیا مطلب مطلب یہ ہے سب سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں اے اللہ ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں ہمارے گناہوں کی مفرت فرما دے بخش دے خطاؤں کو بخش دے یہی گناہ اور خطا جو ہے یہ سب سے بڑی دیوار ہے ہمارے اور خدا کے درمیان آئی اگر آپ نے اور ہم نے خوب گرگلا کر مانگا خوب ہم نے اور آپ نے عبادت لی لیکن سابقہ خطاؤں کی معافی نہیں مانگی بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان عبادتوں کا اثر نہیں پڑا بالکل ایسی بات ہے جیسے آپ کے بیٹے نے آپ کے ساتھ گستاخی کی اور اس کے بعد روز آپ کی جانگیں دباتا ہے روز آپ کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتا ہے آپ کا دل یہ کہتا ہے یہ اس کی خدمت کس کام کی اس نے ایک دن یہ نہیں کہا کہ بھائی جی مجھ سے بے بےعدبی ہو گئی معاف کر دیجا. خدمت قبول نہیں. معلوم یہ ہوا کہ جب تک کہ ہم اور آپ اپنی خطاؤں اور اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں اس وقت تک عرضی پیش کرنے کی پوزیشن میں ہم اڑا ہیں سب سے پہلے آج کی رات اس کے لیے سب سے موزوں ہے کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں سرکار سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہمیں لل القدر مل جائے تو ہم کیا کریں آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہو اللہ عما ان کا حسو اللہ تحب کا حسو تو حے ہے اللہ تیری عادت تیرا کام خطا کاروں کی خطاوں کو بخشنا ہے تیرا کام خطا کاروں سے انتحام لینا نہیں ہے بندے کا کام خطا کرنا ہے خدا کا کام خطاوں کو بخشنا وہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے بے حدی اور دستخاسی کی تھی بار گاہی میں اس کی سزا یہ ملی کہ لکڑے سے منہ جہاں ہو گیا تو اس نے فورن کہا اللہ کی بارگاہ میں اس نے کہا کہ من بد کم نمو تو پدم کا سات من بد کو نمو تو پدم کا ساتھی بس پر دنیا نے من ت میں نے بری بات کی میں نے گناہ کیا میں نے برائی کی تو انہیں برائی کا بدلہ برائی سے دے دیا تو اے خدا میرے اور تیرے درمیان سر چلا بندے کا کام گناہ کرنا ہے خدا کا کام منفرد کرنا اور بخشنا ہے اللہ عملہ کا اے اللہ آپ کا کام وہاں کرنا ہے اور آپ وہاں کرنے والے ہیں تو بالکل حسوا اور صرف یہی نہیں جو معافی لے کے آتا ہے اور ارضی لے کے آتا ہے معافی کی وہ آپ کے نزدیک پیارا دے جاتا آپ اسے سینے سے لگاتے ہیں معاف کیجیے گا ہماری نفسانیت یہ ہے کہ اگر کوئی معاف کرنے آئے زیادہ سے زیادہ معاف کر دیں گے سینے سے کوئی نہیں لگاتا مگر حدیث میں آتا ہے سرمایا کے اکارے مطلب سم جس نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی وہ اللہ کی نظروں میں محبوب ہو گیا وہ اللہ کی نظروں میں پسندیدہ ہو گیا اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مسافر جنگل میں گیا اس کا اونٹ گم ہو گیا اس کے کھانے پینے کا سامان گم ہو گیا وہ بڑا پریشان ہے اس نے کہا بھائی اب تو سوائے مرنے کے یہاں اور کچھ نہیں ہے مرنے کے لیے دیکھ گیا آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر تک دیکھا کہ اونٹ واپس آ گیا کھانے پینے کا سامان بھی آ گیا فرمایا کہ اس کو کتنی خوشی ہوئی بے حد خوشی ہوئی فرمایا جب کوئی بندہ اللہ سے سودا کرتا ہے تو اللہ کو اس مسافر سے زیادہ کچھ ہوئی مسافر کو یہ سب سامان مل گیا ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے فرمایا کہ تو خود گلس کا سخت آئیں گے جب تیرا کام یہ ہے تو اللہ میں بھی ہاتھ اٹھا کر اپنے خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں تو مجھے بھی معاف کر دے میری خطا کو بھی بخش دے میرے گناہ کو بھی بخش دے معلوم یہ ہوں کہ آج کی رات میں سب سے پہلا کام تو اصل میں ذرا سا اپنا جائزہ لینا ہے اور ہم اور آپ اسی لیے ایسے یہ اندھیرا کر دیتے ہیں اس لیے کہ جب تک انسان کو دوسرے کا چہرہ نظر آتا ہے کوئی آدمی نازک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اندھیرا ہو کے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب یہاں کوئی نہیں ہے میں اکیلا ہوں اب یہاں رونے کو بھی اگر جی آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سب اپنی زندگی یاد آ دیں کہ جن کیا کیا ہے تو فرمایا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اور آپ توبہ کریں اور توبہ کے لیے ایک شرط ہے ایک شرط تو یہ ہے توبہ کے لیے کہ آپ یہ ارادہ کریں کہ آئندہ نہیں کریں گے اور اگر یہ خیال ہو جائے تو کر لو آئندہ کھل کریں گے یہ توبہ کریں گے پندرہ جولائی جب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بازی توبہ ایسی جی ہے کہ وہ توبہ خود گناہ ہے اس گناہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے اور یہ فرمایا کہ شبہ پر کب تو پر لب دل پور ذوقے گنا ہاتمچستی مست ملا شبہ پر کب تو بپل لگ دل پور ذوقے گنا صبح بن کر توبہ بن لگتے پورے گنا ماشی طرح خندر آج برشتے سارے ماں ہمارے اوپر ہنس رہا ہے اگر توبہ کرنے والے جتنی دیر کی دی دی دی توبہ ہے مجھے خبر ہے میں ابھی ہنس دیکھتا ہوں یہ عزم کر دے اور ازم کا لفظ میں نے کہا ہے بعض اوقات کرنے کے بعد پھر کر لیتا ہے پھر کوئی حرک نہیں یہ اللہ کی شانے کبھی بھی ہیں آپ ایک دفعہ بخشیں گے دو دفعہ بخشیں گے تین دفعہ بخشیں گے ہمیں چھوٹی بخشیں گے مگر اللہ کا دربار کیا ہے فرمایا کہ ستپار تو اگر توبہ تو ہرا کے ہستی بازا کر کا کھیلو کبرو بج پرستی بازا اگر نے آپ کی پوجا کی ہے اگر نے شرک کیا ہے اگر نے کفر کیا ہے کوئی حرج نہیں ہے آجا لدالت کے ساتھ ہمارے پاس آ جا بھی سب پکا بازا, بازا ہرا کے ہستی بازا کر کا کھیلو کبرو بچ پرستی بازا کی کر کہیں ماں دن کہیں نو می ہماری بارگاہ گاؤ میری کی بار بار نہیں ہے نا بار اگر, توبہ بارا اگر تو سو کا بھی اگر تم توڑ چکا ہے تو فرمانا کر کے آجا ہم تجھے بخش اگر تمہارا حضرت بھی ہے تو ایک بات فرمایا کرتے فرمایا حکومتیں معاف کرتی ہیں فائر اس کا محافظ خانے میں مشین بہت نہیں ہے آپ کا قصور معاف کر دیا ہے حکومت کے محافظ خانے میں اس خطا کے کاغذات موجود ہیں نظر فرمایا کہ جب اللہ سے تم معافی مانگتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کا جلوم بھی معاف کر دیا اس کا فائد بھی جلا دیا کا نشان بھی بات دیا. تو مرتب یہ ہے کہ ہمیں یہ ہچکچانا نہیں چاہیے حدیث میں آتا ہے اگر بندہ اللہ کی طرف ایک بار بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے اگر بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو فرمایا کہ یہ باپ کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا آگے بڑھتا ہے اور فرمایا کہ جب بندہ ایک ہاتھ اس طریقے سے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے اور اس کو اپنی رحمت کی گود میں لے لیتا ہے ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے آپ حاجت مند ہیں مصیبتوں میں گرفتار ہیں ذاتی مصیبتوں میں گرفتار ہیں ملکی مصیبتوں میں گرفتار ہیں قومی مصیبتوں کے اندر گرفتار ہیں اس لیے میرے دوستوں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ایک ہی محفل میں اگر اپنے خطا اور قصور کو بھی محاف کرائیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنی حاجتوں اور اپنی اپنی تمناؤں کی درخواست بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو میرے دوستوں قبولیت کے لیے اس سے دیکھ کر کوئی شبر پرتا کو نہیں اور بحثیت مومن اور مسلمان کے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ضرور قبول فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ فرمائیں تو اس لیے میرے دوستوں آج کی شک میں یہی ہمیں دو کام کرنے کے ہیں ایک یہ کہ تھوڑا سا سوچ کر توبہ کریں ہر شخص سوچے میں نے بندوں کا کتنا قصور کیا ہے خدا کا کتنا قصور کیا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے گا اس کے سامنے وہ سب چیزیں آ جائیں گی تھی جو خود اس نے کیا ہے میں آپ کو کسی کو نہیں کہتا اپنے ہی کو کہتا ہوں آج شب میں میں یہ دیکھوں گا اگر میں نے اپنی ساری زندگی میں اگر کسی بندے کا قصور کیا ہے تو وہ فرم بھی اللہ سے بخش ہوں اور اگر میں نے کوئی قومی اور گلکی جرم کیا ہو تو وہ بھی میں اللہ سے بخش ہوں لیکن اسی جی طریقے سے میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں اپنے گناہوں اور اپنی خطاحوں کی فہرست اپنے سامنے رکھیں اور اس کے بعد دل جلا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور پھر اپنی تمناؤں اور آلفوں کو آپ اللہ تعالی سے مانگیں انشاءاللہ شاء اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کروائیں گے تو آج ہم اور آپ ابھی دعا کریں گے اس دعا سے پہلے ہمیشہ کا معمول رہا ہے آج عزیز السن صاحب کے اشار پڑھے جاتے ہیں وہ اس وقت میں پڑھوں گا اور اس کے بعد ہم اور آپ سب مل کے دعا کریں گے میںال یا رب تو میرا اور میں تیرا یاد یا ہے یار, یار تو میرا اور میں تیرا یاد رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلط سے میں دیسال رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سر شال رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سر شال رہوں ہوش شر رہ مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر خوشیار رہوں ابھی تو رہے بس کا تم آخر ملتے میرے دیکھے میرے علا لائی لائی رولا لائی را لو لو لائی محمد و رسول اللہ. شوام ماں بو دے ہاتی कोई کوئی نہیں कोई नहीं نہیں تیرے شوام بوجھے ہاتی تھی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ترے شوام پسو دے تی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں چیرے شوا موجودہ ہوتی تھی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں چیرے شیوا موجودہ تھی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس سادم میں آخر بلکہ زباں میرے لائی راہ لو لو لائی لا لو اللہ لا, الہ, اللہ اللہ اللہ اللہ. لا لا لا لا لا محمد اللہ سب بندے ہیں کوئی نبی ہو یا, ہو یا شاہ شاروشا باغے دو ہالم بھی ہے تیری قدرت کے حضور کے پرگے کا میں کام کے ہزاروںری گواہ خارو گرو اب اللہ کو کبا خارو گرو اب اللہ کو کبا کے گرو سی یارو مہرو اب تو رہے بس دادا میں آ کر میرے سب علا لا الہ الا اللہ لائی لا لائی لائی لائی محمد رسول سب تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست ایشان ہوں آمین کہیے اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے اللہ اپنا محتاج بنائے بندے کو کسی بندے کا محتاج نہ بنے فرمایا کہ تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نکل ایشاہ نہ ہوں بندے مالو ذر نہ بنوں میں طالب جا نہ ہوں بندے مالو ذرن بنوں میں تالی پے ہوں راہو پہ تیری پڑ کے کیا تک میں کبھی دے ہوں تیری پرتے قیامت تک میں کبھی بےلا نہ چین لب تک راض وت سے آگاہ ہوں چین لب تک میں راضے وہ سے آگاہ نہ ہوں اب تو رہے بس تازہ میں آخر وردے سپاہ لا لا لکھ اسلائی عل رائی لا لا اللہ لا کو یاد رہے یادو میں تیری کو کو یادوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں تجھ پر سب بار لوٹا دوں کھانا دل آباد رہے کھانا دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں سب خوشیوں کو آگ سے تیرے دل شاد رہے گم سے رہے. اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تجھ سے فقت فری رہے اب تو ہے بس تاجم میں آخر بلکہ سب ہے لا لا اللہ, اللہ. لا کرائے یا ہے مجھ کو سب نف سو شیسہ دونوں میں مل کر کھائے ہے مجھ کو تباہ اے میری مولا میری مدد کر اے میری مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر, کر. چاہوتا ہوں میں تیری بنا چاہوتا ہوں میں تیری پنا مجھ سا خلقوں میں کوئی نہیں گو بدکر دارو نام مجھ ساخل کو میں کوئی نہیں وہ بد دلدار ہو نامسی اور تھی مگر گا پاس ہے یار تھی منگل ہے یار مگر گا ہے یار تو بھی منگل ہے یار بہت تھی منگل بخش سارے گنا تھی منگل گا ہے یار بخشتے میرے سارے گناہ تو منگل کا یا بخش بخشتے میرے سارے گناہ اب تو رہے بس کا میرے لی اللہ. ذکر بنا دے بج کو سارا پا ذکر بنا دے تیرا ہے میرے کو ذکر بنا دے تیرا ہے میرے خدا نکلے میرے ہر گو سے تیرا ہے میرے نکلے میرے ہر سے ذکر تیرا ہے میرے خدا اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ ذکر تیرا اے میرے خدا سے نکلے ہلکے سے نکلے سانس کے بدلے ہلکے سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو رہے بس تازگ میں آخر میرے دل سب ہے میرے علا لا لاؤ لا لولا لائی اس لوگ لائی رہا اس لولا لائی کر رہا ہے اے مجھ کو تباہ نفسوس ایسا دونوں نے مل کر پائے کیا ہے مجھ کو تباہ ہے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پنا اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پنا مجھ ساخل کو میں کوئی نہیں گو بد گردار ہو مجھ ساخل تمہیں کوئی نہیں گو تب ترتا رو نام سیا اور تو بھی گاؤ پار ہے یارب تو بھی مگر گاؤ پار ہے یارب بخش دے میرے سارے گناہ بخش دے میرے سارے گناہ اب تو رہے بس تا گم آخر در کے سرماں اے میرے اللہ لا الہ لگو لاج لا لاج لا لو محمد ملو جب تک کلب رہے پہلو میں جب تک تن میں جان رہے جب تک قلب رہے پہرلو میں جب تک تنہیں جان رہے جب پہ تیرا نام رہے اور دل میں تیرا دھیان رہے اور دل میں تیرا دھیان رہے جلبوں میں پلا ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے جذبوں میں پڑا ہوش جذبوں میں پڑا ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے لیکن تو سے غافل ہر گل تین میرا ایک آم رہے اب تو رہے بس تازہ میں آخر میرے پیسہ بہائے میرے علا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا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 Hello. <laughs>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 اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما اے اللہ ہمارے اور آپ کے قلوب کو حضور کی محبت سے منور فرما اے اللہ قرآن کریم کی برکات سے ہمارے اور آپ کے رویں رویں کو منور فرما اے اللہ قرآن کریم کی احکام پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ عمار اللہ بحق انورز و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 جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں تو یہ معلوم ہے ان کے تو اور صدے میں سب کی توبہ کو قبول فرما سب کے گلاموں کو بخش دے سب کی خطاؤں کو ماف فرما دے مارن الحق حق ان ورژن باہ مارین الورز کناب اس کے بعد ہی وہ ایک ملحومین کی اور کچھ بیمار حضرات کی فہرست ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں ان سب کے لیے پھر آپ مغفرت کی دعا فرمائیں گے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 بمقام جامع مسجد جیکب لائن کراچی خطیب العلماء حضرت مولانا شام الانوی کی آواز میں شب قدر کے موضوع پر بیان اور خواجہ عزیز الحسن مجذوب کی کتاب نفیر غیب کے اشعار آپ نے سماعت فرمائے تیار کردہ پاک ریکارڈنگ س... پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی یاد رکھیے ایم میں حرمین شریفین اور نام مر کر حضرات کی تلاوت مشہور و معروف ہم و نعتیں ممتاز علام کرام اور اکابرین کی تقاریر کے گراں قدر کیسٹوں کا مرکز پاک ریکارڈنگ سینٹر دکان نمبر اے چوراسی پہلی منزل کریم سینٹر زیب النسائی سٹریٹ صدر کراچی فون نمبر پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین